باجام جمع رمضان تھی جی. جی. اولاد مختلف چکپ جی نہ کم تصدقات وجوبی چ انسان بانی پخ خدا حل کیگی یعنی پاما چانی کی چ پدما نہ فقہ واجب دی تو صدقات نہ فجیگی لیکن تصدقات جی واجبہ پخ خدا بانی چ پدما نہ فقہ لازم داانی کیگی دینہ مراد تس نہ آزاد کفارہ نہ دا پر سبب دا انفاس سبب دی معنی کفارہ آزاد شد بر کی داد دا کمیرے دے تقدم دا حاجت احمدے پ آزاد کفارہ معنی اگر مقدم دے نہ کے فارا مؤخر اعظم مؤخرہ کوریشی او حاجت و مورشي دا د قې د تقدم د حاج د پدار د ک پارریمانه آخر ک پااره کې ح صورتت او داوی حاجت موري چې کر چې دغ حاج پره شو بعد دغې نه بر د کې دا د خبر د ق د د کپار نه پ او د حاجت چې ګ مسا د ور ممسائل پر دقعات مسمبت یو ا په مجاوی دا ک پااره ده د او بے او پهشارهتاب ک چې دا سره کو مخکې تاخی کر شو دارنگے بہا سو سبب دکپسمہ فقرمان سکوت راضی کو ان راضی دین عالمین سکوت ناراضی تاخیر راضی پر اہل باندې کفارہ کولے شگنے شگول ظاہر دام عالمین ان فقرا اہل لیکن جمهور مسنگدار چزاد خبلن تقدم دو تعام او د حاجت د اہل نه فقاری باندې دام صلاتے بعد دی دع چ پ خذو صحیح باندې کفارہ لازم یو کفارہ کافی یز کفری واقعی ذکر کفاری یو کفاری تذکرہ دانش ہجموری لازمی کی. فقال ان الاخر إلا فمعاد ارذل سمرازي ديراذل او اخر فمعاد بعيد عن الرحمه سمرازي بعيد عن الرحم مقصد بعاد قل ديراذل قل يدي يدي بعيد عن الرحمه وقال امراته فرمزان فقال فقال هتاجن ما طهر قالا قال لا قال فتاكتي انتزون شهرين متتابعين قال لا قال فتاجن ما طهر ما قال لا قال فوتين النبي صلى الله عليه وسلم زياره في تمر وذبير قالاته نادى عند قال هلا اوجمنه على انك حجهام قدر لك مخيتون فجاءت حاج دون بازمنا وما وما بينه وما بينه المدينه اوجمنه قال فتم عليك لقد بالغ التقدم بالحاجت والانفاق ذي السر فوقي فاري باين نذت كبيره اعداد الكفارين راجه هلال ما عمل حجامه والخيل لشاء وقال لي احياء من تاريخ حدثنا حدثنا مايه بن سلامنه تناها النبي ما عمل حجامه والخيل سام استل ان دے افطار <تصفح> تو بخاری توفو ابو کو مسندن کی میں زور اب حاج ہاجم جمہور حکم السلام اب دلام ذکر جمہور تبدیف کو تہر بل افطار فقط سبب سبب تیر او ہاجمست ابتدل حاج المحجوم کی دانس نشتے نے چدا افطار للحجامت ہو بلکہ دا پسو باخر سو اگر دا, دا چاجیو محجوم دا عمل دا حجامت کرو یا تابانی غیبت کراؤ نبی رسل خاصتاں تو دیپا کی دی افضل حاج محجوم نے وجہ جی غیبت نہ او دا افطار بالغیبت پیدبار دا معنا سین پیدبار ظاہر کرا یعنی پیدبار دا اساری او بتان دا اجر ثواب سرا بغیر اسرا ایک تار دی چلو جماعت شوبہ او بتان دا اجر ثواب راضی ابت مقصد او دا, دا رواد دا مختلف دا دا دی تدبید دا دا دے غیر مردیاری کم روات کی فبارت غیر قصدی کی دی. غیر اختیاری کی کے کے کتاب و او پر دعوت احتماد احتماد داؤ نے طبیعت متنفر دے ورزی بھی نہیں کی اور باب الحجامت حكم ده حجامت معنى دارا حكم دا حجامت حكم دا رجل دار دارا تمرت بطيبان رجل خلال ماتي خلاف وزق التنصيص ونك وقال لي وقال لي يحيو النساء ولينا تسنا ما عائد من السلام ونكتسنا يحيو النبي كترين وانوار من الهدام سوءان سميعوا وريرت اذا قاف على افتر وانما يصي ولا يريج اذا قاف على افتر وانذا فضل اكتش سيوك لي فرائب تر رجل دا ما ته وذا انما يخرج وولا رجل دا قاف او او او داخلی گینا دی رجوع ماتی گینا فما فما دا دی شماتی دا اول اور دی خود محمول دے پا خیر غیر دفتر خارج روزما جی تا خروج نو پر فسباب د جماع باندې وکانا مې امر يا تاجو وژان سمطره غوتونه تاجو ملالي و تاجو م ابو لن وایو کړه څنګه در سلاف از دیگر کې نظر صحابو نو منکل چدا خلنه دي وکانا تب يل له لوک و در رزق او به جهاد داشه ده شوي وکاو مانمګه ژه فنه معنا قدر علي واه تمه مسار رن مانمګه د فنه معنا نظمانه قدر علي و اذ كنا عن سعيد و سيد بن رقم او ام ابن الحاج المحجوم اور یہ تاخیر ذکر شب جکم قائلین دا لکڑی دا دادا کی پیش گئی وقال ري اياه قد تنا خلال ربنا لا ربنا تنا يونس علیہ السلام کہ اختلاف نہیں اور یہ قد تنا مطلب نیا دا تنا وہ ہم اسد جمهور کی اور صحیح روایت ہے جو احتجام دونوں سمجھنا کہ احتجمہ وصائمنہ احرام سمنافید شدہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعدد امی ایزی ناید ناید اتتتا نجبتو قال سمید الظابتن البنبانی قال زیر انا زنمالک ناید انتوں تکرہون الحجامت الاسائمی قال اللہ علیہ وسلم ادن حجامت تاسوباد قانو حجامت من سندفارد رجیدار قال اللہ اللہ انداد دا منافید رجید سندے اللہ انداد سبب دا زب دفدیل حاصلہ معروضان ذهب حجامات مفتل نوي دروجيده فارا و ذاك شبابا الله عليه وسلم ما ما ما مساله سفري والافطار كبيات دون علي بن عبد الله جنا زفان النبي الاشجاني سمعنا قال النبي اوفق لكن ما رسول لازم في الصوم الصوم في السفر ثاني جواز الصوم في السفر والجواز دا جواز دي صومم جائز في السفر دو دار دوارو مستنگ دار و پی سفر دے. باطل دے ایک کار لازم دے. لیسے پی سفر, سفر لازم دے. دے جمہور دے. دے یعنی افتار اور رجا دالی برابر لا فضیرت احضی مال آخر نشد فضیرت احضی مال آخر بانی ادار وزی کن نامہ رسول اللہ سنسان پی سفرین سب مند نبی رسول سنسان پی سفرین کسی سفرینو قال رجلینوی النبی رسول سنید جبیلال بندرہو جانسل کشا سالینہ پچ دحلی سطفان پاسکا سطفان کی جوڑا کسی جو سطفان دی معنی در پچ دحلی پاسکا سطفان قار رسول اللہ شمس این حاد شمس سے مربوشی داد یا نور یا حاد شمس اندر شمس لا تو اندر اگمت تا نو گوری اور نور کارا ورار شنیبیزم دے نور کو پریوتے ہو ویگا زوء اد نور آسان نور بقا نور دنیویلہ بقا دلیل دل دلی دلی دلی دا بقا نور زیدی کی وسینی ہوئی او کدیش کی نبیر اسلام نی نیدہ اعتراض دفع شد سنگ نبیر اسلام اعتدکو ذالبی احتساب دے رہا سری تاغتا غذاؤ اعمال ہوا کاروں اگر سبب سفارث دیو چدی کے مثال سینیں او خیال نہ کہ نبی رسالت ملا فنامی زمینی قال ان ذبیو نبی رسالتان کل شاہ صاحب بستان شمار سبوان تمہارا فرب کالیا سنار شمس قال ان ذربہ جہانی فرضا فجدا حدو سو قنف سکب شری با نسی و کل ستوان اشری با ویس نسی ستوان سمرم ابیہ جاونا بے شرم القنلا ثوالي فطر ان الملشری اشارہ فرنداز ادارات کو عرض و مشرز خدمت با بے شائرب 50 بار مشرز خدمت ثم کار ہزار ہے علم الاکبر نہ ہو نہ کرے جتا کچھ بھی نہیں دا طور والے ذغ ذہن રાખી میں تاس پہند راچرام مقام خدمت فقط اب در سام اندخلت صائمۃ الفطر وقت الفطر یعنی بنفسه رؤیت اللیل ترا اور جما در اب در دخل بالفطر وقت الفطر رجار ثم تابو کہا نہ سب چانسی کبھی زمین میں کامتھی مسافر اگر کو میش راوخی جی حالت اقامت کی میں صافی تھی سفر وجه نظر afar افطار صحیح مقصود ترجیہ دعاء امام بخاری ترجمہ تذعیف تر وقت اشارہ دا کہ حدیث صحیح و سنت کی راوی سے کی معنی شمالان دار رمضان فل حاضر ثم سافر فليس له ایبتلا ا او وقت اوچ پا میں نظر رمضان راوخی جو جی وقور کی مخی میں باقے میں صافی سے نظر جائیں دے گوری تھا عمر آوازم چاہتے سے کہتا ہمیں آج سلام میں سمانی راستے اور کور کی نمیدے کہ ہم خار رجیدے سے بھی دیبتار نہ کئی انت میں حدیث کی کی پر رب کی دادی کر کئی کی جائے تھا پس ہمیں سورت پر کور کی رجیو نہیں ولی اور رجی کرے وقت در بحالت سے اقامت باعت آئیرم سابر شیجود رو لیبتار سجائے کہ در بحالتار حالیم نماز اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلال جیلامت تبھی رمضان تبھی رمضان تب قرآن صرف قدید مقام تا افتر رجعات اقلاق فا افتر الناس خلق مرات اقلاق رجع دا اشکال و عرضی شاہ شاہ شاہ کی فیمی رحمتی کا ذکر کی دو مسئلی دی یہ دا مسئلہ چا سرے دا فشمنی پھٹو کی کور کی فشمنی وکی نیت رجع وکی دا صباح نباب مسافر شی نبی اتفاق دا رجع دا رجع دا رجع بنا ماتی دا رجع بنا ماتی اتفاقی مسئلہ دا دیم قرآن چی مس باور خطاب ال اول و نے تو جفتا دے ندی درجو اس کا دروازہ جی اس نے وہ کو نہیں درجو کو حالت سفر کی نے مدربار تیار جائیدے کرنے جائز احناف ہیں نے جی نور ائمہ جن کے جائز دے دے کرے سفر کی نے مرخص موجود ہے جو سفر میں یہ اس ما تو اسی بیت اور درجان سے کم را دے نے نے دورجام جی. مطلب جی. دو کی قیلش پیر نہیں تو جو دروئی اور چاہتے ہو صواب کے صائمن رذم روجان سے معتول ظاہر کو دینہ مار دی جنہوں نے پیر لی دروئی کرنے کے لیے ترام یطنا لہذا متص آدما سے لہلات الرحلہ بخاری تصار اگر میں نے واسطہ کہ پیر نہیں تو تو اصبح صائمن بے دبروجان و لازم ماںتے ان کے نبی نے کرے تو یہ ترا سفر سفر سفر دا, دا قورش جہاز دا دا دا دا دا دا دا کی دلالت اور اور مرانا امر ماذا دانت تبع ذلك اذا امر بالفطر للقارنا بالفطر فافتلنا اجمعين اذا امر مشى اذا ذلك امرته هو ذا بالداد سفنا امرنا بالثاد يسالنا اما ابركم منكم بالقار ود وقال عثمان عثمان باني لا فاعنا افطر فافطر الناس الذي ما بين عثمان روزے کی سفر اور باد جی جی فتح فتح مختلف ترکیب ما کو مارا زمان با دے وکانت کاما دے او زائمین مینی بیانی دے مینی جدا مینی بیانی دے او مانا دا سر ماں پینہ سائمان نو کو منکی سوک رجدار من کانا مگر قصور رجوع رغن نبی رسول عبداللہ رواحہو او دا دونہ تطویر مناسب نہیں دے او سیدار چیدہ استثناء دمکھون دماغ سبکانا دا ماں پینہ سو ماہ دن مانا دار نو کو منکی رجا انتا الا صوم من قادم النبي صلى الله عليه وسلم مگر صوم ثابت النبي الرسول صلى الله مگر سیواتا چارو جنو